مر 45 تو جس کے کلک میں میں نے نہیں بودشوں میں دا بیس کا تھا کوارسا ختم محمد رسول ال کریم حضرت علی رضی اللہ رضم کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ آدمی کا قول ہے کہ جب مجھے ٹھوکر بھی لگتی ہے تو میں سوچنے کے لیے بیٹھتا ہوں کہ کس خطا کے بدلے لگی ہے جیسے انسان استعمال ہوتا ہے ایسے ہی اثرات آتے ہیں آواز اثر صاحب آ رہی ہے انسان جیسے استعمال ہوتا ہے ایسے ہی اس پر اثرات آتے ہیں آخرت کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی پہلا اثر آخرت پر آتا ہے اچھے عمل کا خراب عمل کا اثر آخرت پر آتا ہے وہ بنتی بگڑتی ہے اس کے بعد پھر دنیا پر اثر آتا ہے اور بہت کچھ اللہ تبارک صلی اللہ معاف فرما دیتے ہیں دو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کرامن کاتبین ان میں جو دائیں طرف والا فرشتہ نیکی لکھنے والا ہے وہ امیر ہے اور جو برائی لکھنے والا ہے وہ مامور ہے اس میں آدمی نیکی کرتا ہے نیکی کو فرشتہ لکھ دیتا ہے بلکہ نیکی کی نیت کرتا ہے فرشتہ لکھ دیتا ہے اور برائی والا فرشتہ ماتحت ہے جس وقت آدمی کوئی برائی کرتا ہے برائی والا فرشتہ بائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے امیر سے پوچھتا ہے کہ لکھوں کہتے نہ لکھو ہو سکتا ہے توبہ کر لے اور معاف ہو جائے امن اللہ میں اس کو نہ لکھو یہاں تک کہ صبح کی جماع, آئی ہوئی جماعت فرشتوں کی اثر تک اس کے ساتھ رہتی ہے اثر تک تو بتایا ہوا آدمی جانے سے پہلے فرشتہ پر ریکارڈ مکمل کر کے ساری لکھائی پوری کر کے بس پھر اٹھ جاتے ہیں قصر کو آئے ہوئے فرشتہ صبح تک صبح کو جب اپنے لکھائی مکمل کرتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے پھر ان کو لکھنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی گنجائش ہی کر رہی سے اللہ تو بارہ کا سالہ رہے کافی گفت اور گنجائش دی ہوئی ہے کہ اگر یہ معافی مانگ لے اب لامے میں لکھا ہی دیا میں لکھ دیا گیا جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے में میں لکھا جاتا ہے اس کے دل پر اس کا داڑ آتا ہے سیاح بدن پر اس کے اثرات آتے ہیں اور جس جگہ پر کیا ہے زمین کے جس خطے پر کیا ہے اس خطے پر یہ لکھ دیا جاتا ہے اور توبہ کرنے سے دل کا داڑ تلتا ہے آپ بنانے کی لکھائی تلتی ہے یہ زمین کے خطے پر ہوا وہ فراق پیٹتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذہن سے بھی اس کو بلا دیتا ہے فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں یہ وہ آدمی جو فلا فلا گناہ کیا کرتے ہیں یاد نہیں حافظ خاصے اللہ تبارک تعالیٰ اڑا دیتے ہیں تو کتنی رحمت اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے نیکی کی نیت ایک نیکی لکھی جاتی ہے آدمی کرنے کے آدمی کو حالات بنے ہوئے ہوں اور کر لی دس لکھی جاتی ہے برائی اس نے سوچا کے بارے میں نیت کی نہیں لکھ رہا پر اس کر لیا لکھتا نہیں بول تو لکھتے ہوئے بھی ایک لکھا جاتا ہے والا. عام طور آپ نے جملہ سنا ہوگا لوگوں کا ہم لوگ ایک جملہ بولتے ہیں وہ طریقے ہی سے گناہ پکڑا ہوا ہم یعنی اس بات کا آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کیے ہوئے میری معلومات تو نہیں ہے اب پتہ چاہیے اللہ تبارک صع کس بنا میں نبی اللہ پکڑا ہوا ہے کہ سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ میرے تو ہر بار پکڑ کے حالات ہیں اللہ تبارک صعال نے اپنی رحمت سے چھوڑا ہوا ہے میرے تو ہر بار پکڑ کے حالات ہیں دو آدمی قتل کے مقدمے میں محفوظ تھے ایک قاتل تھا اور ایک برمنا جو قاتل تھا وہ دعا کر یا اللہ فضل فرما یا اللہ فضل فرما یا اللہ فضل فرما اور جس نے قدم نہیں کیا تو تھا یا اللہ عدل فرما یا اللہ عدل فرما یا اللہ عدل فرما قاتل چوٹ گیا معاف ہو گیا اور جو چھوٹا آدمی تھا وہ قدل میں درا گیا بڑی حیرت ہوئی تو بتایا گیا کہ جو آدمی قاتل تھا وہ اللہ کے فضل مانگ رہا تھا معافی مانگ رہا تھا رحمت مانگ رہا تھا فضل فضل تو اللہ کا اللہ نے سر دیا اور تو جو عدل مانگ رہا تھا تو پھر ایسا عدل ہوا ایک عدل نے نہیں کیا ہوا تھا لیکن فلاں کوئی جان یا کوئی تو سیونٹی ماری تھی سی کسدن ظلمن ماری تھی تو بھی اللہ کے مخلوق سے قتل کا مقدمہ تیرم میں تھا تو جب عدل مانگ رہا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے اللہ نے عدل دے دیا رحان اللہ آدمی کی طرف سے آئی تھی توازو اپنے گناہوں کے اعتراف اللہ سے معافی مانگنا اپنے کو غصروات سمجھنا اور اپنے غصوروں کے بارے میں پریشان ہونا یہ بات رحمت اللہ کے کھینچنے کا ذریعہ ہیں اور اس بات سے مطمئن ہو جانا کہ ہم عمل کر رہے ہیں ہمارے پاس نئے کا مال ہے اس سے مطمئن ہو جانا یا اپنے نیکی پر آدمی کو اطمینان ہو جائے فخر ہو جائے تو یہ آدمی گناہگار سولہ خسارے میں رہا وہ نیک کا آدمی جس کو اپنی نیکی پر فخر ہو جائے اور اس لئے کے نتیجے میں اور اللہ کے آگے آج کر کے گر پڑا یہ حالت ہوئی محافر سے سے ہوئی میں تو بہت کتاح ہوں آزم علیہ کی خطاح پر ان نے چالیس سال دعا مانگی ربنا ضلع چالیس سال روتے رہے اتنا روئے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ ہمارے سانس کو رونے کو ساری ان کی اولاد کے ساتھ تولا جائے تو ان کا رونا بڑھ جائے گا مانگتے رہے مانگتے رہے بارہ معافی تا فرمائی تبیات بلند فرمائے اور اتنا نوازا کہ حد نہیں اور شیطان نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا احتراف کیا کہ مجھ سے خط ہوئی ہے آدمی کی بے وقوفی علامتوں میں سے علامت ہوتی ہے اپنی خطا کو تسلیم نہ کرنا اپنی خطا کو تسلیم نہ کرنا یہ بے وقوفی کی لامتوں میں سے علامت ہے اور اس بات کی ہے کہ آدمی کوئی ترقی نہیں کر سکے گا جن میں شنکوئیں کیا کرتا دو میں فلاد میں ترقی کرے گا فلاں آدمی کی پروموشن ہوگی تو کوئی بزرگی کی کشف کی نہیں ہوتی ہے تجربے کی ہوتی ہے فلاں آدمی کو توازو دی ہوئی ہے دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے اور یہ علامتیں ہیں آدمی کے آگے بڑھنے آج بھی کبر میں ہو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ گرے گا کبر والے نے گرنا ہوتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑی پوسٹ پر بیس گریڈ کی پوسٹ پر مجھے لوگ اٹھا رہے ہیں تو ایک بات ہوئی کسی افسر کے بارے میں بات ہوئی افسر جو ہے تو خٹک قوم کا تھا سارے دیکھا بھی پود سٹا رہے ہیں تو آپ جن باتوں بھی سٹا رہے ہیں کیا بات پر برائی کے ساتھ یاد کرنا قوم میں سارے اچھے ہوتے نہ سارے خراب ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں خراب بھی ہوتے ہیں دیکھے نہیں, کتنی نہیں. آدمی تو آپ دل خود کانٹے بو رہا ہے خود کانٹے بو رہا ایک آفر وہ صدیق رضی اللہ آدمی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے برا بھلا کہہ رہا اور دوسرے ہم کھڑے مسکرا رہے اور بکر صدیق نے جواب دیا تو آپ چل پڑے حضور صلیح صاحب چل پڑے ان کو بڑی ہیلپ نہیں جب کافی بجے برابر کہہ رہا تھا آپ مسڑا بھی رہے تھے کھڑے تھے میں نے جواب دے رہا تھا پوچھ رہے پر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب تو جواب نہیں دے رہا تھا اور ساری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا یہ وہ کہہ رہا تھا ٹو ایس ہے تو فرشتہ کہہ رہا تھا ٹو ایس ہے فرشتے کہنا تھا اس کو نقصان پہنچانا کیا جب تاموشی تو جب توں نے بولنا شروع کیا فرشتہ چلا گیا بس میں بھی چلا گیا جو امین کا جواب پتھر, پتھر سے دینے والی تصویر اختیار کرتے ہیں نا اس سے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں اور الجاؤ پیدا کر لیتے ہیں اور مجھ کو میں اضافہ کر ہیں اور تھوڑا صبر مشکلات بحال کر دیتا ہے صبر کرتے ہوئے تو آدمی کو معمولی تکلیف ہوتی ہے لیکن بڑی مشکلات سے بچ جاتا ہے تھوڑی تکلیف بڑی مشکلات سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور تھوڑی تکلیف کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا بڑی مساف مسائب کے لیے مشکلوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہماری ایک سینک تھی تعلیم نظام کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے تھے اور اس میں ہر ایک آدمی سے لیکچر کروا رہے تھے میں نے لیکچر دیا انہوں نے جو سننے والے سن رہے تھے ایک آدمی نے اس پر سوال اٹھایا اعتراض کیا اس آدمی کا اعتراض ٹھیک نہیں تھا علمی لحاظ سے اس مضمون میں کمزور تھا اس بات کو میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھی اس کی کچھ علمی وقت گیفی نہیں تھی وہ سمجھ نہیں رہا تھا تو وہ کہتے غلط کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بار بار رب کر رہا تھا تو اس کو کورس کرانے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک میرا دوست تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بات کو سن کر آپ بورڈ پر لکھ دینا چاہیے نا تو میں نے کہا تھا یہ بات کی بات ٹھیک نہیں وہ پھر کہا تو مجھے اندازوں کا کہ میرا دوست ہے یہ لکھ اس کی بات کو لکھ دینے میں کوئی فائدہ ہے ضرور لکھتے میں تسلیم تو نہیں ٹھیک تسلیم تو نہیں کر رہا اس کے موقع کو لکھ رہا ہوں اس کا موقف لکھ رہا ہوں تو میں لکھ دیا بعد میں اس کور فیسلٹیٹر نے بتایا کہ دراصل لیکچر دینے والا جب سامین کی بات کو سنتا نہیں اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کو نوٹ نہیں کرتا تو یہ نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے اس کا تو میں چاہ تھا کہ آپ کے لیکچر کا پازیٹو پوائنٹ ہو جائے کس لیے میں نے آپ کو بات بتائیے تو سارے بڑی مشکل ہوتی ہے نا کیا کرتے کہ آپ اپنی گھر غلطی تسلیم کرے وہاں بائیں شائیں کرتے اپنی بات کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو قابل کا لیول میں ہوتا ہے پڑھ کر آیا ہوا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے اور اس کے دل بیس کی بے قدری بیٹھتی ہے اور اس کی بے خوفی کا سفر بنتا ہے اس کے دل آج اب آدمی غلط جی کو تسلیم کر لے تو اگلے اگلے کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے اور یہ فہم کی اور عقل کی علامت ہے غلط غلطی کو تسلیم کرنا یہ فہم اور عقل کی علامت ہے اس آدمی کو اللہ نے فہم دیا ہے اس آدمی عقل ہے تو انسان سے ہوتی رہے گی کہ یہ اس کی شاخ اور اس کی بناس سے خطاش سے ہوتی رہے گی لیکن جب خطاق پر اعتراف کرے گا اس کو مانے گا کہ مجھ سے ہوئی تو اس پر نازم ہوگا پھر اس پر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر کا دروازہ کھولے گا اس کے علاق خیر کے اس کی ہمارے جو وضاحت میں سو بار صبح سو بار شام استغفار پڑھایا جاتا ہے تو ہم تیسے ہی پڑھتے رہتے اللہ ربی بالکل بولے سخر اللہ تعالیٰ ربی بالکل بولے حالانکہ وہ ایک ندامت کے احساس کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے تو اور دوسرا ایک استقفار ہے اس تخر اللہ تعالی ربی بالکل مدن نہ خطام یہ اللہ میں تجھے بافی مانگتا ہوں ان گناہوں کی جو میں نے کسن کیا یا خطا سے کیا. چھوٹ گھر کیا یا کیا، کیا. اور معافی مانگتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں منظم عالم ہوں ان سے معافی مانگتا ہوں جن کو میں جانتا, جانتا بھی نہیں تم علم کی وجہ سے کوتاہی کی وجہ سے ہے. پتہ بھی نہیں چلا کہ مجھ سے کتا ہوگی لگی عالم میں عالم. معاف کرنے والا ہے اللہ, اللہ جس کو دے گی کہ توفیق نہ دے اسے وہ سر وہ نیکی نہیں کر سکتا اور جس کو نہ بجائے گناہ سے اس کے بچنے کے آلات نہیں ہو سکتے تو اللہ تبارک صلاح توفیقت تھا فرمایا انسان کو یہ باتیں اس کے دھیان میں جم کر ہو جائیں یہ رحمت شخصیت بنتا ہے جس جگہ جاتا ہے قدر جس کو اللہ نے نصیب فرمائی عالی نصیب فرمائی یہ قدر کے اعزاز کے مقام پر بیٹھے تھے جس کو اللہ نے گناہوں کا اعتراف اور ردامت نصیب فرمائی اور نصیب فرمائی اس کی اللہ تعالی مال جان والا ہر چیز برغیر کرے گا نورسل کی دعا ہے میں تستغفر غفارا یا اللہ نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو اگر استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور استفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے پر مسئلہ دھار بادشاہ فرمائے گا اور بار اور, اور بیٹوں میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے باغ تمہارے لیے بنائے گا اور اللہ تبادلہ آخر کی نعمت میں تھا تمہارے برکت روزی کی برکت اولاد کی برکت جنت کی نعمتیں لیکن یہ کہ استغفار کے دوران دل میں نظامت کی کیفیت گناہوں گنا ترک کرنے کی ہمت اور آج یہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کا مانگنا کہ یا اللہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں میں آگے بڑھ رہا ہوں تو مدد فرما اور اس چیز سے چھوٹنے کے لیے میرے لیے آغاز کر فرق انسان کے دل میں آتا ہے جس سے اس کے آلات خراب ہو جاتے ہیں جگہ ہو جاتے ہیں فرق انسان کے عمل میں آتا جس سے اس خراب ہو جاتے ہیں جگن ہو جاتے ہیں اور خراب اور دیگر زون کو درست کرنے کا طریقہ اپنے دل کو درست کرنا اپنے عمل کو درست کرنا دل کے جذبے خیال فکر کو عقیدے کو سوچ کو درست کرنا اور بدن کے امال کو درست کرنا مرگی کا ایک دم کرتے ہم لوگ ایسے خاص کی شورت ہو گئی کراچی سے میں آئے مرگی کا دم کرانے کے لیے اس اس ساتھیوں سے حالات میں نے خود ہی بتایا نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتا میں نے کہا اس کو تو مرگی سے بڑی بیماری دوسری لگی ہوئی ہے مرگی سے بڑھ کر بیماری لگی ہوئی ہے کہ نماز نہیں پڑتا میں نے کیسے کہا کہ برخدار دم تو میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے فضل کی امید ہے لیکن ریسنٹ میں آیا ہوا ہے جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے بارے میں کوئی دوسرا آدمی کوئی نیک آدمی دعا مانگے تو دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی ہے کیونکہ اس کے بعد بنیادی اس کے پاس بنیادی خصوصیت اور کوالیفیکیشن جو ہے وہ بنیادی خصوصیت اس کے پاس نہیں ہے نماز کی ایک آدمی کی شادی ہی نہیں ہے اور دوسرا اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اس کو اولاد دے والے اور اس کے بعض تو بنیاد نہیں ہے اولاد کی جس کے دعا قبول ہوتی ہے تارک و سلاد جو ہوتا ہے بعض کو چھوڑا دعا دیتا تارک و سلاد کے پاس دوسرے کی دعا کے قبول ہونے کے آلات نہیں ہیں اس ماں ماما دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتے اور عملی طور پر ترک سلاد بھی عملی کپور کی حالت نہیں ہوتا ہے اعتقادی کفر تو نہیں ہے عملی کپور کی حالت میں ہوتا جی میرا تجربہ جو لوگ بینکوں سے سوتی قرضہ لے لیں کاروبار کے لیے اور نمازی ہوں تو پھنس جاتے ہیں مصیبت میں گر جاتے ہیں اور نمازی نہ ہو تو پھر کاروبار چل پڑتا ہے جب تک افہار کا چلتا ہے سود سے اس کے بھی چل پڑتا اور نمازی ہو بس تو گرس میں آ جاتا پکڑا جاتے ہے مصیبت شروع ہو جاتی ہے احمدآباد میں استعمال ہو رہا تھا وہاں ہم گئے ہوئے تھے تو ایک بار خدار ملا پشاور کا تھا بڑا عرصہ نہیں ملا تھا آپ کہاں ہوتے ہیں اس نے کہا جی احمد آباد آ ہوں یہاں یہ بنے بنائے کپڑے جو تھے ریڈی میڈ گارمنٹ اس کی دکان کھولی ہے اور ڈاکٹر صاحب بڑا پریشان تو مجھے فوراً دل میں وارد ہوئی بات کہ اس نے سودی قبضہ لیا ہوا ہے اس سے کاروبار شروع کیا میں نے کہا سودی قبضہ لے کر کاروبار شروع نہیں کیا کہ وہ تو کیا ہوا ہے میں کہا آپ پریشانی تکلیف ختم ہو سکتی ہے اگر ایک, ایک کام آپ کریں اس طرح وہ کیا میں نے کہا آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں بڑی ہے یا اللہ تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہے اور ہم تبلیغی لوگ ہیں اور مجھے کہہ رہا ہے نماز پڑھنا چھوڑ دو جس ہاں تکلیف کو آپ نے اختیار کیا اور نماز کیسا چلتی نہیں اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز چھوڑو گے دنیا بنیں گی آخر میں جہنم اور آخر کو کرنا چاہتے ہو اور نماز پڑھنا چاہتے ہو تو یہ تکلیف ہوگی اس کو ترک کرو گے تب جان چھوٹے گی فل نہیں پالا شریعت دو دن چار کی طرح چیز گئی کوئی مشکل نہیں ہے واضح بات ویس تو یہ عدیث نہیں ہوگی اگر ملان صاحب کی زبانی مجھے یاد رہی ہے کہ میں ایک روشن دین کے ساتھ مبوس کیا گیا ہوں ظاہر کیا گیا ہوں کھڑا کیا گیا ہوں مل رہا سارا دل ایک آسان اور روشن دین کے ساتھ لئی لہا کا نہارا اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اس کی رات بھی دن کی طرح روشنی اب برض یاد کیے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی نفس کی چاہت والی دنیاوی اور غلط ترتیبوں کو لے کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں مرضی آپ تو جو آدمی جو کفار ہیں اور جو افس کو فجور کی مسلمان ایسی حالت میں ہے کہ آخری درجے میں ہیں تو تو غلط جھوٹ فریب سود ظلم جاتی ایسے کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے لحاظ سے آخرات کی جاننا پڑی اور اگر دیمی کچھ بھی ایسی حالت ہے تو چیزوں کے ساتھ یہ پریشان ہو کے چلیں گے نہیں ہمارے علاقے میں غالب تھا تو اس کے لیے لوگ بدعا کرنے کے بزرگ کے پاس گئے آراسدا ایسے ہم پر ظلم ہو رہے ہیں بدوا کی کچھ عرصہ گزرا پھر گئے انہوں نے کہا اس کو بدوا نہیں لگی تین بزرگوں نے کہا اس کے عمل لانے میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ اس کو بدوا لگے صبر کریں کوئی اس سے نیکی ہوگی پھر اس پر مصیبت آئے مسیبت جالے میں اس کا سارا مسداخڑ پر اٹھائے ہوئے اللہ نے دنیا کی پکڑ تو اس پر آتی ہے اس کے الگ الگ حالات اس کا بتا کچھ دنوں کے بعد اللہ عالم کیا نیکی اس سے ہوئی دو بیٹے بیٹھے ہوئے تھے پستول صاف کر رہے تھے ایک سے پست چھوٹا دوسرے کے یہاں لگا اوپر سے نکلا اسی جگہ مر گیا ایک بیٹا مر گیا دوسرا پاکل ہو گیا گرفتار کیا لگے اور یہ آدمی یہ آدمی حج کرنے کے لیے گیا مینار میں پاگل ہو گیا اور پاگل ہونے کے بعد کسی جی کا مر گیا تو اس کی لاش پہ نہیں ملی کسی کو پتہ ہی نہیں حج کے مجمے سے ڈر کر دیا گیا, گیا. آواز سے وہ دفر ہو گیا کسی کو پتا نہیں چلتا تو گرست اور پکڑ بھی اللہ تبارک پر لاتا ہے جس کی آخرت کیس وار میں کی کہا اللہ کا ارادہ ہو دنیا کی پکڑ آ جاتی, آخر سمر جاتی. ہے آخرت جاتی ہے ورنہ مزہ کرتے دنیا گرست نہیں ہوتی پکڑ نہیں ہوتی آپ سیدھا آخر میں پکڑ کی طرف جاتا ہے جو بہت ہولناک ہے